ان کے بعد اور عورتیں تمہیں حلال نہؤ اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بیبیاں بدلو اگرچہ تمہیں ان کا حسن بھائے مگر کنس تمہارے ہاتھ کا مالک اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے